أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَذَرَبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربستم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فليوم لا يوخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير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 بعد موتها قد بينا, قد بينا لكم الآيات لعلكم تاقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف, يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم ولدین کفرو وکت زبو ب آیات نا الجحیم مقصد سورہ حدید کا ترغیب للفاق بالوجوہ الخمسہ پانچ وجوہات کے ساتھ انفاق کی ترغیب دی جاتی ہے سورت کی پہلی چھ آیات بطور تمہید تھیں ساتویں آیت میں پہلی وجہ ذکر کی گئی کہ اس مال پہ اللہ نے تمہیں بٹھایا ہے یہ مال حقیقت میں اللہ کا ہے مال لگاؤ دوسری وجہ ذکر کی آیت نمبر دس میں ویسے بھی اللہ کے لیے یہ باقی رہ جانے والا ہے تم چلے جاؤ گے تو کیوں مال نہیں لگاتے اس سے پہلے کہ تم دنیا سے چلے جاؤ اور یہ مال باقی رہے تو بر وقت مال لگاؤ تیسری وجہ آیت نمبر گیارہ میں ذکر کی چلو مال تمہارا ہے لیکن اسے اللہ کو قرض دے دو قرض حسن کے طور پہ اسے دے دو یہ جی اب یہاں سے یومتر المنی مؤمنات کہ جی ان آیات میں البشارت للمنفقین و تخویف لمنافقین ایک ہے منفق یعنی مال خرچ کرنے والا اور ایک ہے منافق تو ان آیات میں منفقین کو یعنی انفاق کرنے والوں کو بشارت دی جاتی ہے خوشخبری اور منافقین کو تخویف دی گئی ہے منافقین کو تخویف دی گئی ہے یومتر مبمنی نول ممنا تھی یا تو یہ یو یا تو یومہ یہ اس سے پہلے یہ اسکر قر یا محظوف ہے یعنی یاد کرو وہ دن اور یا اس سے پہلی والی آیت میں گزرا ولہو لہو کریم اور اس مال خرچ کرنے والے کے لیے عزت والا اجر ہوگا اور ثواب ہوگا تو وہ عزت والا اجر یہ کب ہوگا تو آگے اس دن کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ اسے عزت والا بدلہ یہ قیامت کے دن دیا جائے گا یوم تر المَنینہ یاد کرو وہ دن تر المَنینہ جب تم دیکھو گے ایمان والے مردوں کو اور یہاں پہ وہ مومن مراد ہیں کہ جو مال لگاتے ہیں انفاق کرتے ہیں تم دیکھو گے ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو یسانور ہم کہ دوڑ رہی ہوگی ان کی روشنی دوڑ رہا ہوگا ان کا نور مال لگانے کا جو نور ہے وہ دوڑ رہا ہوگا یعنی وہ پھیلا ہوا ہوگا کہاں پہ بینائیدی ہم ان کے آگے و بے اور ان کے دائیں قرآن ایک جانب ذکر کرتا ہے دوسری جانب کو وہ قیاس کرتا ہے بین ایدی ہم ومن خلفہم ان کے آگے بھی آگے بھی ہوگا اور ان کے پیچھے بھی و بے امانہ ان کے دائیں بھی ہوگا اور ان کے بائیں بھی وان شمع یعنی یہ نور کے نور ان کے ارد گرد ہوگا دوڑ رہی ہوگی ان کی روشنی یہ ان کے آگے اور پیچھے سے اور ان کے دائیں بائیں وہ دوڑ رہا ہوگا وہ نور اور ان سے کہا جائے گا بشراق و خوش خبری ہے تمہارے لیے آج کے دن جناتن ایسے باغات کی تجری منتاہت الانہار کہ بہر رہی ہوں گی اس کے نیچے سے نہریں خالدی نفیحہ اور ہمیشہ رہنے والے ہوں گے ان جنتوں میں ذالک قہول الفوز العظیم اور یہ بڑی کامیابی ہے یہ وہ انفاق کا نور ہے کہ جو ایمان والوں کو بروز قیامت یہ نصیب ہوگا بروز قیامت یہ مختلف احوال ہیں کبھی اندھیرا چھا جائے گا کہ جس میں لوگوں کو روشنی کی ضرورت ہوگی اور مختلف احوال ہیں جیسے یہاں پہ قرآن ایمان والوں کا یہ حال بھی ذکر کرتا ہے اور آگے منافقین کے احوال یہ بھی ذکر کرتا ہے یہ دس صورتیں ہم نے کہا تھا کہ یہ ایک ہی مضمون پہ ہیں یعنی جہاد اور انفاق کے مضمون پہ یہ سورت سورہ حدید ان دس صورتوں میں ابتدائی صورت ہے اور سورہ تحریم اٹھائیسویں پارے کی آخری صورت وہ ان دس صورتوں میں آخری صورت ہے وہاں پہ اس صورت میں یہ ان ماقبل صورتوں کا پھر یہ خلاصہ ہوگا اس آخری صورت میں اسی لیے وہاں پہ سورہ تحریم آیت نمبر آٹھ میں یہ جملہ پھر لایا جاتا ہے یوملائیخ ضلع آیت نمبر آٹھ سورہ تحریم یوملائق ضلع النبی ودین آ منما جس دن کے اللہ رسوا نہیں کرے گا پیغمبر کو اور ایمان والوں کو نورہم یس بین نہ دی ہم و بے ایمان ہم ان کی روشنی وہ دوڑ رہی ہوگی ان کے آگے سے اور ان کے دائیں سے آگے پیچھے اور دائیں بائیں اور یہ کہیں گے ربنا بنا لنا نورنا وجہ یہ کہ ان اگلی آیت میں منافقین ان کی روشنی وہ بجھ جائے گی ان کے پاس روشنی نہیں ہوگی تو ایمان والوں کو اپنی فکر لاحق ہوگی کہ کہیں ہماری روشنی بجھ نہ جائے تو وہ کہیں گے ربنا اے ہمارے رب اتمم لنا نورنا پوری کر ہمارے لیے ہماری روشنی یعنی یہ روشنی پوری کر ہمارے لیے کہ ہم اپنی منزل تک پہنچ جائیں اور کہیں یہ راستے میں بجھ نہ جائے تو وہاں پہ بھی یہ مضمون یہ آتا ہے یوم یقول المنافقون جس دن کہیں گے منافق مرد والمنافقات اور منافق عورتیں للذین آمنوا ان لوگوں سے کہ جو ایمان لائے ہیں جنہوں نے دنیا میں مال لگایا تھا ان سے کہیں گے ان ظرون انتظار کرو ہمارا ہمیں دیکھو ہمارا انتظار کرو نقت بسم نورکم کہ ہم کچھ لے لیں تمہارے نور سے اقتباس عام طور پہ اردو میں بھی استعمال کیا جاتا ہے کہ آپ کسی اور جگہ سے آپ کو یہ عبارت وہ نقل کر دیں تو نقط بسم نورکم اسی طرح کسی جگہ پہ آگ لگی ہو اور آپ اس سے یہ اپنی جو مشال ہے تو وہ بھی آپ اس سے لگا لیں تو یہ اس نور سے اس آگ سے روشنی لینا ہے نقت بسم نورکم تاکہ لے لیں ہم تمہارے نور سے اور تمہاری روشنی سے ہم بھی تمہاری روشنی سے کچھ حصہ وہ لے لیں قیلا تو کہا جائے گا ان سے یا تو فرشتے کہیں گے اور یا ایمان والے ارج وراءکم تو لوٹو تم وراءکم اپنے پیچھے یعنی یہ روشنی جہاں سے یہ ملتی تھی وہ تو پیچھے رہ گئی وہ تو دنیا میں وہ رہ گئی ارجعو اکم لوٹو تم اکم اپنے پیچھے فل نورا پز ڈھونڈو تم نورن روشنی وہاں پہ روشنی ڈھونڈو یہ روشنی یہاں پہ تو نہیں ملتی بلکہ یہ تو دنیا سے لائی جاتی ہے اور وہ بھی ان کا مذاق اڑاتے ہیں کیونکہ واپس دنیا جانا ان کے لیے ممکن نہیں ہے فدور ببے نہ تو ماری جائے گی فدور با تو کھڑی کی جائے گی بینہم ان کے درمیان بسورن ایک با ایک دیوار ایک دیوار جو ہے تو وہ کھڑی کر دی جائے گی لہو اس دیوار کے لیے بابن ایک دروازہ ہوگا باطنحو فی الرحمہ کہ اس کے اندر اس دروازے کے اندرونی طرف میں الرحمہ رحمت ہوگی یعنی جنت ہوگی دیوار کے ایک جانب اندرونی جانب رحمت ہوگی جنت ہوگی وضاح روح منقبل اعضاب اور اس کے باہر من ہی منقبلی ہی اس دیوار کے باہر کی جانب العذاب عذاب ہوگا یعنی جہنم ہوگا دیوار کھڑی کر دی جائے گی اس کے اندر رحمت ہوگی جنت ہوگی اور یہ قیامت کے احوال ہیں کیسے ہوں گے اللہ ہی کو حقیقت معلوم ہے لیکن آج بہت ساری شکلوں میں اگر بندہ دیکھ لے تو بہت ساری چیزیں وہ سامنے آ جاتی ہیں مثلاً یہ ایسے آٹومیٹک دروازے وہ خود بخود کہ انسان ایک جگہ پہ جاتا ہے تو دروازہ خود بخود وہ سامنے آ جاتا ہے اور حائل بن جاتا ہے رکاوٹ بن جاتا ہے تو اسی طرح ان کے درمیان بھی دیوار وہ کھڑی کر دی جائے گی بات نو فی الحمہ من روح العذاب اور اس کے باہر کی طرف من ہی اس دیوار کے العذاب عذاب ہوگا عذاب ہوگا باہر کی طرف آزاب ہوگا ینادونہم یہ پکاریں گے یہ منافق ان ایمان والوں کو ہم ضمیر ایمان والوں کو پکاریں گے یہ منافق ان ایمان والوں کو اور کہیں گے علم نقم معکم کیا نہیں تھے ہم تمہارے ساتھ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے درس میں بیٹھے ہوتے تھے نماز ایک ساتھ پڑھتے تھے ایک جگہ پہ بیٹھا کرتے تھے کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے تو قالو کہیں گے یہ ایمان والے بلا بے شک کیوں نہیں تھے ہمارے ساتھ لیکن تم لوگوں میں یہ پانچ امراض آ گئے تھے ولا نکم نقم فتن تم انف لیکن تم لوگوں نے یہ فتنے میں ڈالا تھا انفسکم اپنے آپ کو تم لوگوں نے فتنے میں ڈالا تھا اپنے آپ کو یعنی تم لوگ آزمائشوں میں اور گند اور مصیبتوں میں مبتلا ہو گئے تھے فتن تو منف لیکن تم لوگ فتنے میں مبتلا کر دیا تھا تم لوگوں نے اپنے آپ کو جی انسان کا تعلق جب اللہ کی کتاب کے ساتھ نہ ہو تو طرح طرح کے فتنے یہ انسانوں کو متوجہ ہیں گمراہ پیروں کی شکل میں مولویوں کی شکل میں اسی طرح خواہشات کی شکل میں بدعات کی شکل میں شرک کی شکل میں طرح طرح کے فتنے یہ انسان کی طرف متوجہ ہیں ولاکن نکم فتن انفسکم لیکن فتنے میں ڈالا تھا تم نے اپنے آپ کو وہ بس تم اور تم لوگ انتظار کرتے رہے کس چیز کا توبے کا انتظار کرتے رہے کہ چلو ابھی جوانی ہے اور یہ دنیا تو بس ایک ہی مرتبہ یہ زندگی ملنے والی ہے اور آج جو جی میں آتا ہے وہ کرو کیونکہ دوبارہ کوئی زندگی وہ تو ملنے والی نہیں ہے تو تم لوگ انتظار کرتے رہے توبے کا اور توبہ وہ نکالا نہیں اور یوں موت آ گئی وہ اور یا دوسرا معنی و تم اور تم لوگ انتظار کرتے رہے ایمان والوں پر حادثات کا منافق کی یہ صفت یہ سورہ توبہ میں یہ آیت نمبر اٹھانوے میں منافق کی صفت یہ آتی ہے وہ تربس و بحم کہ یہ منافق تم پر حادثات کا انتظار کرتا رہتا ہے وہ تربس تم جی تربس تم اور تم لوگ انتظار کرتے رہے ایمان والوں پر حادثات کا کہ ان پر حادثات آ جائیں اور ان سے جان چھوٹ جائے اور یا تم لوگوں نے توبہ میں تاخیر کی کہ آ چلو آخر میں توبہ کر لیں گے اور توبے کی مہلت وہ بھی نہ ملی تو فتن تم انف ایک و تربس تم یہ دو تیسرا مرض ورتبتم تم اور تم لو اور تم لوگوں نے شک کیا تھا یہ اللہ کے حکم میں دین میں قرآن میں تم شک میں مبتلا تھے کہ پتہ نہیں یہ حق بھی ہے یا نہیں ہے اور بہت سارے لوگ وہ شک کے مرض میں مبتلا ہیں ورتب تم اور تم لوگ شک کر رہے تھے دین میں کہ پتہ نہیں یہ حق دین بھی ہے یا نہیں ہے اور یہ ہمیں نجات دلا دے گی یا نہیں چوتا مرض وغرت کو اور دوکھے میں ڈالے رکھا تمہیں الامانیو آرزو نے اور یہ انسان کو برباد کر دیتا ہے کہ انسان کو یہ طرح طرح کی آرزوئیں کہ بنگلہ نہیں بنایا اور فلاں عہدہ جو ہے وہ حاصل نہیں کیا مال جمع نہیں کیا انہی آرزوؤں کی وجہ سے انسان دوکھے میں پڑا رہتا ہے اور یا الامانیو ہو نے کہ چلو اللہ بڑا غفور الرحیم ہے اور وہ اگر ہم جتنے گناہ کریں وہ معاف کر دے گا اور اللہ بڑا غفور الرحیم ہے یہ اللہ غفور الرحیم بھی ہے لیکن اللہ شدید العقاب بھی ہے وہ قہار بھی ہے وہ انسانوں کو آزاد بھی دینے والا ہے وغرت کو اور دوکھے میں ڈالے رکھا تمہیں آرزو نے حت تجا امر اللہ یہاں تک کہ آیا اللہ کا حکم اور اللہ کا حکم کیا ہے موت ہے قیامت ہے موت بھی قیامت سغرائی ہے اللہ کا حکم آ گیا تمہیں موت آ گئی اور اللہ کا حکم آ گیا قیامت تم پہ قائم ہو گئی وغیرہ بلّہ الغرور اور دوکھے میں ڈالا تم لوگوں کو بلّہ اللہ کے بارے میں الغرور دوکھہ نے مراد شیطان ہے تم لوگ ابلیس کے نرغے میں آ گئے اور ابلیس کے دوکھے میں آ گئے اور اس نے تمہیں دوکھا دینے میں وہ کامیاب ہوا وغیر رقم بلّہ الغرور اور دوکھے میں ڈالے رکھا تمہیں بلّہ اللہ کے بارے میں الغرور اس دوکھے باز نے فلیو تو آج کے دن لایو خدم کم فدیتن نہیں لیا جائے گا تم سے فدیتن کوئی فدیہ کوئی مال پہلے تو مال ہوگا نہیں اور اگر ہو بھی تو یہ پوری دنیا بھی اگر کوئی یہ اللہ کو دینا چاہے اپنے عذاب سے چھڑانے کے بدلے میں کہ میری عذاب سے جان چھوٹ جائے تب بھی وہ اس سے نہیں لیا جائے گا ولامن من نہ کفرو اب یہاں پہ کافروں کا الگ سے ذکر کیا جا رہا کیونکہ یہ خطاب یہ ایمان والوں سے ہے نہیں لیا جائے گا تم سے کوئی فدیہ کوئی بدلہ کوئی مال ولامن من نہ کفرو اور نہ ان لوگوں سے لیا جائے گا کہ جنہوں نے کفر کیا ہے جو سریح منکر اور کافر تھے ان سے بھی نہیں لیا جائے گا منار النَّار تمہارا وہ آگ ہے کم <مَأْوَاكُم> <مَأْوَاكُم> بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ مولا یہ لفظ اس حدیث میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ وارد ہوا ہے مولا ایک لفظ مشترک ہے جس کے بہت ساری معنی یہ عربی زبان میں آتے ہیں جن لوگوں نے مولا کا لفظ حضرت علی کے لیے وہ استعمال کرتے ہیں تو وہ حضرت علی کو اپنی حاجتوں میں بھی پکارتے ہیں اسی لیے حضرت علی کے لیے مولا کا لفظ استعمال کیا جانا یہ کوئی برا نہیں ہے اگر اس حدیث کی بنیاد پہ ہوتا بمان محبوب کے لیکن آج جو لوگ اسے استعمال کرتے ہیں تو وہ حضرت علی کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہیں اسی لیے یہ ایسے الفاظ کے استعمال سے شریعت ہمیں منع کرتا ہے جیسے مثلاً صحابہ کرام لا تقول راعنا صحابہ کرام راعنا کا لفظ وہ اچھی نیت سے استعمال کرتے تھے لیکن چونکہ اسی لفظ کو جو دشمنان پیغمبر ہیں تو وہ اسے غلط نیت سے استعمال کرتے تھے تو اسی لیے قرآن نے قاعدہ ذکر کیا کہ الفاظ مشتبہ وہ نہ کہو بلکہ صاف لفظ کہو اسی لیے اس لفظ کے استعمال سے اجتناب کرنا چاہیے اور مولا یہ لفظ یہ ایک لفظ مشترک ہے یہ بمانے دوست کے بھی آتا ہے جیسے یہاں پہ آگ کے لیے جہنم کو تمہارا دوست اور تمہارا رفیق وہ قرار دیا گیا ہے کہ یہ جہنم کی آگ یہ تمہارا رفیق ہے اور یہ تمہارا دوست ہے اسی طرح مولا یہ محبوب کے معنی میں جیسے حضرت علی کے بارے میں آتا ہے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ من کن تو مولا ہو میں جس کا محبوب ہوں گا تو حضرت علی بھی اس کے محبوب ہوں گے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت علی اللہ کے پیغمبر کے صحابی اہل بیت میں سے اسی طرح اللہ کے پیغمبر کے داماد اور نہایت محبوب ہیں اللہ کے پیغمبر کو تو وہ ہمیں بھی محبوب ہوں گے اس میں کیا شک ہے اسی طرح مولا یہ معاون کے لیے بھی آتا ہے جس طرح اللہ کے بارے میں سورہ بقر آخری آیت انت مولانا تو ہمارا معاون ہے تو ہمارا کارساز ہے اور عام طور پہ جو بعض لوگ حضرت علی کو مولا کہتے ہیں تو وہ اسی معنی میں وہ لیتے ہیں کیونکہ وہ انہیں حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہیں وہ اس حدیث کی بنیاد پہ نہیں کہتے اسی طرح مولا یہ آقا کو بھی کہتے ہیں اور یہ اس آزاد کردہ غلام کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے مولا کہ جسے آزاد کر دیا جائے اسی طرح مولا یہ محترم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جیسے اردو زبان میں اسی طرح ترکی زبان میں یہ استعمال ہوتا تھا مولانا تو مولانا یعنی ہمارا محترم قابل احترام تو یہ اس معنی میں وہ استعمال ہوتا ہے تو یہ مولا کم یہ آگ یہ تمہارا دوست ہے اور یہ تمہارا رفیق ہے اور یہ آپ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ مولا بمانے اولا کے یہ آگ زیادہ لائق ہے تمہارے یہ آگ تمہارے زیادہ لائق ہے ببے مسیر اور بہت بری جگہ ہے لوٹنے کی یہ کیا ابھی وقت یہ نہیں آیا اور یہاں پہ ایمان والوں کو جھنجھوڑا جو ہے یہ جا رہا ہے کہ تم لوگ عمل کیوں نہیں کرتے مال کیوں نہیں لگاتے اور تم لوگ کس چیز کے انتظار میں ہو یہ علم یعنی للذین آمنو یہاں پہ تحزیز دی گئی ہے ابھارہ گیا ہے عمل پہ یہ علم یعنی للذین آمنو کیا وقت نہیں آیا انا یعنی بمانے وقت آنے کے یہ علم یعنی للذین آیا وقت نہیں آیا للذین ان لوگوں کے لیے آمنو کہ جو ایمان لائے ہیں اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں انتخشہ قلوب لذکر اللہ کہ عاجزی کریں کہ نرم ہو جائیں ان کے دل لذکر اللہ ہی یہ اللہ کی کتاب کے لیے لِ اللہ نصیحت کے لیے اللہ کی نصیحت کے لیے ومانز من الحق کے اور اس کتاب کے لیے کہ جو نازل کی ہے اللہ نے من الحق کے حق میں سے زمکشری کشاف میں کہتے ہیں کہ یہ دونوں صفات یہاں پہ قرآن کی بیان کی گئی ہے یہ دونوں صفات یہ قرآن کی یہ بیان کی گئی ہے اور وہ کہتے ہیں وجہ یہ کہ قرآن میں یہ دونوں صفات موجود جامر قرآن ان دونوں صفات کو جمع کیے ہوئے ہے قرآن میں نصیحت بھی ہے ذکر اور یہ حق بھی ہے اللہ کی طرف سے اتاری گئی تو یہاں پہ قرآن کی دو صفات کو جمع کیا گیا ہے کہ یہ نصیحت کی کتاب بھی ہے اور یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ بھی ہے تو اسی لیے ذکر اللہ و من الحق کوئی دو چیزیں مراد نہیں بلکہ اللہ کی کتاب مراد ہے تو آیا وقت نہیں آیا ان لوگوں پر کہ جو ایمان لائے ہیں کہ نرم ہو جائے ان کے دل ذکر اللہ ہی یہ اللہ کی کتاب کے لیے اور اس کتاب کے لیے کہ جو اتاری ہے اللہ نے من الحق کی حق میں سے یعنی قرآن حق کتاب اس کے آ جانے سے ان کے دل وہ نرم نہیں ہوئے وقت کب آئے گا جب قرآن سے تم تمہارا دل وہ نرم نہ ہو تو اور کون سی چیز ہے کہ جس پر تمہاری اصلاح ہوگی فبی حدیث ولاکن کلدین اوت الکتابا اور یہ بھی اسی علم یعنی اس کے نیچے داخل ہے اللہ یقون کلیہ اور کیا وقت نہیں آیا کہ یہ لوگ یہ نہ ہوں کلین ان لوگوں کی طرح ان لوگوں کی طرح نہ ہوں کتاب جنہیں دی گئی تھی کتاب آسمانی کتاب یہود و نصارہ کو دی گئی تھی تو کیا ابھی وقت وہ نہیں آیا کہ تم لوگ یہودیوں کی طرح وہ نہ ہو نسوارا کی طرح نہ ہو من قبل جنہیں دی گئی تھی کتاب من قبل اس قرآن سے پہلے فطال علیہم تو پس لمبی ہوئی ان پر المد و مدت یعنی ایک زمانہ ان پر طویل ہو گیا فتو العمد ہو تو پس طویل ہوا ان پر زمانہ کیا مطلب یعنی جب پیغمبروں سے ان کا زمانہ وہ دور ہوتا گیا پیغمبروں سے ان کا زمانہ وہ دور ہوتا گیا اور علماء وہ انہیں وہ نصیحت کرنے والے وہ رہے نہیں بلکہ جو تھے وہ انہوں نے قتل کر دیے اور ابھی انہیں کوئی نصیحت دینے والا وہ تھا نہیں تو ایک زمانہ ان پر دراز ہوا تو اس زمانے کے دراز اور طویل ہونے کی وجہ سے فقصت کلوب پس سخت ہو گئے ان کے دل جیسے آج ہمارے دل یہ سخت ہوئے ہیں چودہ سو سال سے زیادہ کا عرصہ یہ گزر چکا ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے خیر القرون کے اس دور سے ہمارے زمانے یہ طویل ہو گئے ہیں اسی لیے آج لوگوں کے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ اگر دن میں پانچ پانچ بار بھی زلزلے آئیں تو لوگوں کو کوئی پرواہ نہیں ہے وجہ کیا ہے کہ یہ زمانہ یہ طویل ہوا ہے اور لوگوں کے دل وہ سخت پڑ گئے ہیں فتح علیہ اور اسی سختی کو نرم کرنے کے لیے اللہ کی کتاب آئی ہے اسی لیے اس سے پہلے قرآن کا ذکر کیا فتح علیہ تو پس طویل ہوا ان پر زمانہ اور انہیں کوئی بیان کرنے والا نہیں تھا تو پس سخت ہو گئے ان کے دل وہ کثیر ہم اور اکثریت ان میں سے وہ نافرمان تھے تو کیا جب ہمارے دل یہ سخت ہو جائیں تو اب یہ سخت ہی رہیں گے اور اس کے بعد اس میں کوئی نرمی وہ نہیں آئے گی کی کیوں نہیں اس میں ترغیب دی جاتی ہے اے علمو جان لو کہ بے شک اللہ وہ تازہ کرتا ہے زمین کو بعد بادموتیا اس کے خشک ہونے کے بعد یعنی نا امید نہ ہو بلکہ اب بھی اللہ کی کتاب کی طرف پلٹ آؤ اللہ تمہارے دل کو وہ زندہ کر دے گا اور تمہارے تمہارے دل کو مردہ ہونے کے بعد وہ ایک نئی زندگی وہ دے دے گا یہ قدبین لکم الیا تلال لقم تاخلون اور تحقیق ہم بیان کرتے ہیں تمہارے لیے الآیات احکام آیتیں لال لقم تاکلون تاکہ تم میں عقل آئے اور بغیر قرآن کے انسان میں عقل آتی نہیں ہے پھر ترغیب ان المصدقین والمصدقات بے شک وہ خیرات کرنے والے مرد یہاں پہ مصدق تصدق سے ہے مانا خیرات کرنا اصل میں متصدقین تھا لیکن تا یہ سواد میں ابدال ہوا اس کا اور پھر سواد کا سواد میں ادغام ہوا ہے بے شک وہ مال لگانے والے مرد خیرات کرنے والے مرد والمصدقات اور خیرات کرنے والی عورتیں مال لگانے والی عورتیں اور بعض کہتے ہیں کہ یہ مصدق بھی ہے لیکن یہ پہلا معنی جو صورت کے مضمون کے ساتھ مناسب ہے تو وہ زیادہ بہتر ہے و کرد اللہ کردن حسنا اور ایک کرات میں یہ بھی آتا ہے کہ بے شک وہ تصدیق کرنے والے مرد اور تصدیق کرنے والے وہ عورتیں واکرد اللہ کردن حسنا اور دینے والے اللہ کو دینا اچھا کہ وہ اللہ کو قرض حسن دیتے ہیں اور قرض حسن میں تین شرائط کہ حلال مال ہو عمدہ مال انسان دے حلال مال دے ردی مال وہ بیکار اور فضول مال وہ نہ دے دوسرا اللہ کی رضا کے لئے دے اور تیسرا اس میں کوئی احسان جتانا کوئی برا بلا نہ کہے یضعف لہم تو دوچند کیا جائے گا ان کے لئے عجر ولہم عجر کریم اور ان کے لئے عزت والا عجر ہے سواب ہے والذین آمنوا باللہ ورسولی ہی اور وہ لوگ کے جو ایمان لائے اللہ پر مال لگاتے ہیں ورسولی ہی اور اس کے پیغمبروں پر اولائکہم السدیقونہ یہ لوگ یہی وہ سچے ایمان والے ہیں صدیقین ہیں وہ شہدا اور یہ شہید ہیں اور یہ شہید ہیں اور یا یہ ہیں. شہداء شہید کی جمع تو یا اس سے مراد کہ انہیں اللہ شہادت کا وہ رتبہ اور درجہ وہ دے گا اور یا شہداء سے مراد کہ اللہ کے دربار میں وہ گواہی دینے والے عند رب بہم اپنے رب کے پاس لَهُمْ عَجْرُهُمْ ان کے لئے ان کا عجر ہے ان کا ثواب ہے وَنُورُهُمْ اور ان کی روشنی وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِعَيَاتِنَا اور وہ لوگ کے جنہوں نے انکار کیا اور جٹلایا ہماری آیتوں کو حُلَائِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ یہی لوگ یہ جہنمی ہیں یوم تر المؤمنین والمؤمنات یاد کرو کہ جس دن تم دیکھو گے ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو کہ دوڑ رہی ہوگی ان کی روشنی ان کے آگے اور پیچھے سے اور ان کے دائیں بائیں اور ان سے کہا جائے گا کہ خوشخبری ہے تمہارے لیے آج کے دن ایسے باغات کی کہ بہ رہی ہوں گی اس کے نیچے سے نہریں اور ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اس میں اور یہ بڑی کامیابی ہے یوما یاد کرو کہ جس دن کہیں گے منافق مرد اور منافق عورتیں الذین آمنوا اور لوگوں سے کہ جو ایمان لائے ہیں ان ضرورہ کے ہمارا انتظار کرو نقطہ بسم النورکم کہ ہم بھی کچھ لے لیں تمہاری روشنی سے تو ان سے کہا جائے گا کہ لوٹو وراءکم اپنے پیچھے فل تمیسو نورا تو ڈھونڈو وہاں پہ روشنی تو فضرب بینهم تو کھڑی کی جائے گی ان کے درمیان بسورن ایک دیوار لہوز دیوار کے لیے بابوں ایک دروازہ ہوگا کہ اس کے اندرونی طرف میں الرحمہ رحمت ہوگی جنت ہوگی وظاہرہ من قبلِ العذاب اور اس کے باہر کی جانب العذاب جہنم کا عذاب ہوگا یو نادونہم پکاریں گے یہ منافق ان ایمان والوں کو نکم معکم کیا نہیں تھے ہم تمہارے ساتھ تو ایمان والے کہیں گے بھلا کیوں نہیں تھے ولیکنکم فتنتم لیکن تم لوگوں نے گند میں ڈالا تھا اپنے آپ کو تم لوگوں نے فتنے میں ڈالا تھا اپنے آپ کو اور تم لوگ انتظار کرتے رہے توبے کی اور تم لوگ انتظار کرتے رہے ایمان والوں پر حوادث کی ورتب تم اور تم لوگ شک کرتے رہے دین میں قرآن میں وغرتکم الامانیو اور دوکھے میں ڈالے رکھا تمہیں آرزووں نے کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے اور بابا چھڑا دے گا یہاں تک کہ آیا اللہ کا حکم موت آئی قیامت آئی اور تمہیں دھوخے میں ڈالے رکھا باللہ اللہ کے بارے میں اس باز نے, شیطان نے تو بس آج کے دن نہیں لیا جائے گا تم سے کوئی کوئی مال پہلے تو ہوگا نہیں اگر ہوگا بھی تو وہ نہیں لیا جائے گا اور نہ ان لوگوں سے کہ جنہوں نے انکار کیا ہے تمہارا ٹھکانا وہ جہنم کی آگ ہے اور یہ جہنم کی آگ یہی تمہارا دوست اور تمہارا رفیق ہے اور بہت بری جگہ ہے لوٹنے کی یہ جہنم المیا ندین عاہد کے بارے میں فضیل ابن آیاس کے متعلق یہ آتا ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد المتوفا 187 ہجری بہت بڑے عابد ہیں قرآن میں جگہ جگہ ہم ان کا ذکر کرتے ہیں عبداللہ ابن مبارک کے وہ اشعار جو انہوں نے فضیل ابن آیاس کے نام لکھے تھے سوریہ المران میں یا عابد الحرمین نلو ابسر لا علم تن کب فل عبادت تل <تَلْعَبُو> سور عمران کے آخر میں ہم نے ذکر کیا تھا فضیل ابن عیاس کا ایک مشہور معنی ہم قرآن کے شروع سے وہ نقل کرتے آ رہے ہیں یہ جو عمل صالح کی دو شرائط ہیں کہ عمل صالح یہ کون سے عمل کو کہتے ہیں عمل صالح وہ ہے کہ جس میں اخلاص ہو اور پیغمبر کی سنت کی تاب ہو یہ معنی سب سے پہلے یہ فضیل ابن عیاس سے منقول ہے اور ان سے پہلے یہ قول مجھے کسی سے نہیں ملا یہ فضیل ابن آیا المتوفا 187 ہجری پہلے پہل فضیل ابن آیاز یہ ڈاکو تھے اور راستوں میں کھڑے ہو کر اسی طرح لوگوں کے مکانات اور گھروں میں وہ ڈاکے ڈالتے تھے سیارو عالام نبلا میں زاہبی لکھتے ہیں کہ ایک دن ایک گھر پلانگ کر وہ گھر کے اندر داخل ہوئے چوری کرنے کے لیے اور اندر گھر کے اندر کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا تھا اور یہ آیت جو ہے یہ پڑھ رہا تھا کیا وہ وقت نہیں آیا ایمان والوں کے لیے کہ ان کے دل وہ اللہ کی کتاب کے لیے وہ نرم ہو جائیں اور وہ جو اللہ نے حق سے اتارا ہے تو جیسے ہی اس نے یہ آیت سنی عرب تھے عربی تھے تو نے ایک تیز بلند آواز وہ لگائی بلا قدآن بلا قد آن بے شک وہ وقت جو ہے تو وہ آ گیا ہے اور وہ وقت وہ آ گیا ہے اور پھر ان کی دل کی وہ دنیا ہی بدل گئی ہما ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد بنے اور دنیا میں ایک ایسا نام جو ہے وہ کمایا کہ آج تیرہ سو سال بعد بھی ہم فضیل ابن آیاز رحمہ اللہ کا ذکر وہ کر رہے ہیں انتخشا قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق وَلَا يَكُونُكَ الَّذِينَ اور کیا وقت نہیں آیا کہ نہ ہو یہ لوگ کالذین ان لوگوں کی طرح اوتو الكتابہ جنہیں دی گئی تھی کتاب من قبل و اس سے پہلے قرآن سے پہلے فَتْوَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُو تو پستویل ہوا ان پر زمانہ یہودیوں پر عیسائیوں پر فَقَصَدْ قُلُوبُهُمْ تو ان کے دل بھی سخت ہو گئے و کثیر امن فاسقون اور بہت سے ان میں سے وہ اللہ کے نافرمان ہے اللہ کا حکم توڑنے والے جان لو کہ بے شک اللہ وہ تازہ کرتا ہے زمین کو اس کے خشک ہونے کے بعد اس کے مرنے کے بعد اس کے خشک ہونے کے بعد اور تحقیق ہم بیان کرتے ہیں تمہارے لیے دلائل آیات احکام تاکہ تم میں عقل آئے بے شک وہ مال لگانے والے مرد اور مال لگانے والی عورتیں اور وہ اللہ کو دینے والے قردن حسنن اچھا دینا لهم دو چند کیا جائے گا ان کے لیے اجر اور ان کے لیے عزت والا ثواب ہے عجر ہے اور وہ لوگ کے جو ایمان لائے باللہ اللہ پر اور اس کے پیغمبروں پر یہی لوگ یہ وہ سچے ایمان لانے والے ہیں والشہداء اور یہی لوگ گواہ ہیں یا یہی لوگ یہ شہید ہیں بہم اپنے رب کے ہاں ان لوگوں کے لیے ان کا اجر ہے وہ نورحم اور ان کا نور ہے ان کی روشنی ہے اور وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا اللہ کے کی حکم سے اور جٹلایا ہماری آیتوں کو یہ اپنی طرف سے یہ باتیں کر رہا ہے ولائے اصحاب الجحیم یہی لوگ یہ جہنمی ہیں